الحمد لله وكفاء والصلاة والصلاة على سيد الرسل والصلاة والصلاة على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد بن المصطفى ذالاء له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 وَاُمرَتْ عِمَّةٌ اُخْرِجَتْ مِنَ النَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ آمَنَ بِاللَّهِ وَصَدَّقَ اللَّهُ مَوْلَانَا لَا ہو ملا کتوسو نل یا ہلدی نو سفلو ال سلوت دو سلام علیک سیا حبی بل اسلام دو سلام علیک یا سیدی جین والا عال کا یا مکین کو دوستو السلام علیکم رو باب عاجز آج کی دعا ہے قادر مطلق جل جلا ہر شر اپنی رحمت دی کی پناہتا فرماوے زندگی سلام والی اور موت کامل ایمان والی فرماوے آمین اس گاؤں کنگرا کے اندر برادرم غلام مصطفیٰ صاحب اور برادرم عبد الرزاق صاحب دی خدمت اور محنت کے دن دینی جلسہ منعقد ہوا ہے اللہ رب العالمین ہو رہ و خاندان سمیت ہدایت اور مغفرت عطا اتا اختصار دے نال دلامہ اقبال مرحوم کے الحما دے ایک شیر جناب دے سامنے کچھ وضاحت پیش کرنا اللہ تعالیٰ شرع صدر نال بیان بھی اللہ پیک اللہ علامہ اقبال کا ایک شیر ہے کہ کسی خبر تھی کہ لے کر چراغ مستفی کسی خبر تھی کہ لے کر چراغ مستفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہ ہی شیر دا مطلب مختصر تو ہے اسلام دا چراغ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات دی روشنی واسطے لے کے آئے نے <سلام> اسلام دین حق دا چراغ نبی پاک صلی اللہ علیہ کائنات دی روشنی واسطے لے کے آئے لیکن وہی چراغ ابو لہب نے پھڑ کے تو ہون اس چاغ جگ ن ساڑن شروع کر دیتا ہے اے اللہ ماں دے شیر دا مطلب ہے جڑا چراغ نبی پاک سرکار کائنات کی روشنی بھی خاطر لے آئے سن اس چراغ نو لے کے ابو لہب جگ سال لگ پیا مطلب اسلام دا نام استعمال کر کے منافق تے کافر لوگ کفر پھیلا رہے ہیں فلانے کفر نے نام اسلام دا استعمال کرتے ہیں گلیں اسلام دیا استعمال کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت دو دو دجال لالوں بھی بڑے دجالوں دا خطرہ ہے مینو اپنی امت دے زیادہ خطرہ اس بندے تو فرمایا جڑا منافق علیم اللسان ہے منافق علیم اللسان دا مطلب حضور تو پوچھا گیا حضور وہ کہڑا ہے علیم اللسان منافق آپ نے فرمایا جڑا زبان کے علم رکھے لیکن عمل اس دا سارا مخالف ہو عمل مخالف ہوئے زبان نار علم بیان کرے شریعت بیان کرے اسلام بیان کرے لیکن عمل اس کا مخالف ہوئے وہ ہوئے شرح مخالف اس منافق نبی پاک نے فرمایا منافق زبانی علم والا علیم اللسان مانا زبانی زبانی علم والا منافق وہ کہڑا ہے نہیں یعنی جا اسلام کا نام اسلام گل زبان سے رکھے کام خود بھی کوفر کرے اور لوگوں بھی کفر کا کم پھیلا لیکن زبان دام استعمال اسلام کا کرے ہزور پاک نے اسنی امت واسطے سب تو وا خطرہ کرار دیتا ہے اللہ ماں نے اپنے شیر دے اندر اس حقیقت نو بیان کیتا ہے کہ اسلام دا نام لے کے ابو لہب دی برادری لوگ کو کفر پھیلان دی پے گی کم کفر دے پھیلان گے نام اسلام دا لین گے میری گل تو تبج ہے نا نام کام کفر نام گل اسلام دی کم کفر گلہ کفر دیا نام اسلام دا گل اسلام دی یعنی دجے ایڈے لانتی ہون گے لانتی ہے کہ کفر دے کام دے ات اسلام کا لیول آ چڑ بڑا سخت ہے جدو اسلام دا نام لے کے کفر پھیلایا جائے عوام الناس واسطے مسئلہ بن ج کہ وہ پھر پچھ نہیں کر سکتے کہ کفر ہے یا اسلام ہے کیونکہ استو لیول جو اسلام دا لگا کھڑا ایسے سنگھی علامہ شیر دی روشنی تساں حضرات اسان حضرات اس فتنے چبتلا ہو پائیا کہ جتنے بھی کوئی کفر پھیلا رہے ہیں نا خدیس نام تیبل افلام کا رکھا ہوا میں جناب دے سامنے چند مثال پیش بھی واضح ہو جائے سامنے انج دے فتنے بھی واضح ہو جان تاکہ فیتنے میں بچنا فتنے دے اندر تصا پس نہ جاؤ فصے پہ نکل آؤ گے ان شاء اللہ ہوں دیکھو سائیں کہ گل کفر کی کم دا کوفر کا کم گل کہڑی ہوں تمہیں سمجھا چھڈا موٹی جی گل کفر دا کم کفر دی گل کس آخو گے جس کا کافر پسند کر جڑا کم جیڑی گل کافر پسند آکھنا کفر کرفر کام کوفر کیونکہ جہی گل کافر پسند کرنا اس خدا رسول پسند نہیں کرنا وہ اسلام پسند نہیں ہو سکتا جہی گل کون پسند کرنگا؟ آخر آخر آخر کافر جہلیت اسے نو آخیا جائے جاہلیت اسلیت کا مان سمجھتے ہو جڑا بندہ نہیں پڑھ سکتا نہیں لکھ سکتا وہ جہلی لیکن اسلام دی زبان ان چسن انپڑھ کہ اسلام دی زبان چ جہل نہیں آکھ دے آخل اسلام کی زبان اسنو آکھ چخد جا بندہ کافرہ والا کام کرے کافرہ والی گل کرے اسنو اسلام کیا آخد جہل باوے جتنا مرضی پڑھیا ہوئے جو مرضی سیکھا ہوئے ساری شرح سیک گیا ہے لیکن وہ کم کام کرد کافر گل کر, دے، کر دے، دے کم نو نسند کر دفران کی گل نسند کرد ایسے بندے نو اسلام دی زبان جہل اور اس دے کا کام نہلیت آخ د اس کی موٹی دلیل ویکھو اللہ تعالی قرآن پاک پاک فرمایا والا تبرا جنا تبر جل جا دا غیر مردوں دے اگے بے پردہ ہونا اور دا غیر مردوں دے سامنے اپنے مہاسن اپنے زیب و نو ظاہر کرنا ن قرآن مجید نے جاہلیت فرمایا ہے کی فرمایا ہے؟ قرآن دے چے صاف لفظ میں ولا تبرج نا تبرو جل پہلی جاہلیت دیاں عورتوں کا کم سی وہ اپنا زیب جینا سنگار غیر مردہ دے ظاہر کر دیاں سن اپنے آزائے حسن و غیر مردان نردا سامنے ظاہر کر دیا سن اسلام نے ان اس کام فرمایا. فرمایا؟ جہلیت کا کم فرمایا کہ فرمایا ہوں جڑیاں اے چل ہوئے گی او بھاویں ساری شریعت پڑی ہونگیاں اسلام دے مطابق جہل نے اور انہوں نے جہلیت دشاق. دشاق. دشاق. یہ مطلب یہ نکلیا کہ جڑا تسا معروف مانا مشہور کر جہل دا وہ گلت جہل کا مانا نہیں جا پڑھ لکھنے جانے جہل کا امن ہے جس کے کول کافر والے کام ہوافر پسندیدہ کم جس بندے مندر گا وہ کون گا ہوا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالا لو آپ فرمانے نے اسلام کی رسی تنیا تندیاں کر کے اس لیے توڑ دیتی جانی جس لیے مسلمانوں کے راہبر جاہلیت دے کما نہیں پچھان گے انہیں ایسے تمید نہیں ہونی کیا کم جہلیت دا اور اسلام کا او راہبر ہو گے وہی پیشوا ہو گے جہے اسلام دا لیول لا کے اسلام دی چھاپ لا کے کف پھیلا دے بارے اقبال فرمایا کسے خبر تھی کہ لے کر چرا کے مستفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے بھی بولا بھی ہوں دیکھو دوستو موٹیاں موٹیا گل سمجھانا کہ باڈی بلڈر کراٹے اچھا پا کے چھوٹیاں چھوٹیاں لڑتے لڑ سیکھتے پہن بالڈی بلڈر دے ان بارڈی بلڈنگ دے جناب مطلب بڑے بڑے کلب بنا ہوئے اور باہر حدیث پاک لکھی کام ننگا ہو کے جڑا ہے کام کرتے پے کام اگریزوں کا مقصد ان کی مقصد سارا غلط کفر دا جاڈی بلڈر بنتے اپنا جسم بنادین ڈولے شولہ بنا دن تو سر کیوں بن گئے انہاں خبیسا دا مقصد کیوں دا ہے ایک تے اے کہ تے عاشق سڈے غیر آشک نو اپنے ال محل کرنا ایک اے نیت ان دی کفر دی دوسرا مقصد تکبر آکڑ کرور بلارے چوڑے خان بن کے چلانگے لوگ سانو ویکنگے سڈے ڈولہ موٹے نے ساری باڈی ایڈی چوڑی یہی رات نیت بھی کفر دا حرام کام کا تکبر حرام تیسرا دا مقصد کہ مسلمان جس جہاں کوئی کمزور ویکاں گے وہٹا گے مارا گے لڑا گے اپنیا اگریز لڑی بھی انہوں خبیفہ کدی سوچنی نہیں ہوئے اگریزی ٹو کی اگریزوں لڑ بھی سوچنی تو <تصفح> سوچ دے ہیں اپنے ہر سارے مقصد خدیف نے کافرانہ <تصفح> نے طریقہ کافرانہ ہے لیکن باہر لکھی خلن, المومن القوی احب عند کھڑے من المومن الضعیف حدیث پاک لکھی کھڑے نے حدیث پاک باہر لکھن کے کم واسطے حدیث لکھی کھڑے نے کی طاقتور مومن اللہ تعالی ن کمزور مومن نالو زیادہ پسند ہوتا ہے ہوں مراد کی لی کھڑے آپ بھئی اصل جو کرنے پہ یہ اس حدیث کے مطابق میں کرنے حالانکہ کام کفر دے لکھی خبیث حدیث کھڑے نے وہ نبی پاک کا دیوا لبو لب کی نسل اگ ل اسلام ن استعمال کر کے کف روپے پھیلا حالانکہ حدیث پاک کا مطلب کی حدیث پاک کا مطلب ہے کہ طاقت ایمان بھی طاقت رکھن والا ایمان بھی طاقت رکھ والا مومن کمزور ایمان والے موومنٹ لگوں اللہ تعالی نسند ہوں سمجھ آ رہی نہیں کہ نہیں آ رہی حجی سے مستفا کریم دا مطلب یہ ہے کہ طاقتور مومن کیا مطلب یعنی ایسا مومن جس دا ایمان قوی ہے وہ اللہ تعالیٰ جسم قوی نہیں ایمان قوی ہے سبحان اللہ اللہ دے محبوب نے ایمان دی قوت دی گل کی تھی ہے لیکن صدیق اکبر کمزور جسم والے تھا ہارہ پہلوان تگڑے جسم والا سی ایمان نال دسو اللہ تعالی کیڑا پسند ہونا بولو بولو مرو حضرت صدیق اکبر زیادہ پسند گا یا ہارہ پہلوان کیا ہوں ہو سکتا ہے کہ ایک دفاع ہومان کا اکا نہ مراد کیا ہوئے ہو جی اللہ تبارک نہ آخرت دی فکر ہو اس اللہ تعالی تا یقین ہوئے نہ دین ہو جی ایمان لوگ کمزور ہوئے ہانی بوکھ لے ڈر پہ آئے ہاں کافرت کو گھبرا کا یہ ایمان دیا کمزوریاں وہ سج پائی جد آبالیاں وہ سج پائی ہیں ایک ایسا لے کر جسم اور ایک ایسا مومی نے جہاں کمزور ہے جی اللہ کے ولی کمزور ہوں لے کر ایمانسو کو کہہ سر کہ اللہ دے ولی پہلوان تا جا اللہ تعالی نو زیادہ پسند ہوا لے کر کھے خبیف نے کہ رسوے یارو یاد رکھو کہ گناہ کرنا ہو لیکن حضور سرکار دے قرآن حدیث کا مطلب غلط بیان کرنا جان کے کفر دے حق چلے جانا یہ یارو اتنا خباست کہ اللہ دے محبوب دا فرمان کسے واسطے سی او سی ایمان واسطے یہاں جسم لانتی لین جی یہ ہے ہاں یہ ہاں ہے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی ابو لہب آگ لگانا پھر دے حضور دے چراغ نال کی عجیب گل ہے جی کہ نہیں آئی حدیث کا مطلب سمجھ آ گیا نا کہ نہیں آیا طاقت ایمان دی طاقت رکھنے والا کمزور ایمان والے اللہ تعالی نو زیادہ پسند ہوں بھاوے جس میں کمزور ہوے بھاوے تگڑا ہو جا بندہ ایمان کا کمزور ہے بھاوے جسم تکڑا تو بھاوے کمزور ہے اللہ تعالی نساندو نہیں سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی توجہ نال میرا بولو سبحان اللہ اسی طرح سجڑو اسی طرح ادھر ویکو کیون اسلام استعمال پیا ہوں کفر کی خاطر جلو تصا ساؤ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتحر شتر ایمان جس کا مطلب پاک کی ہے پاکی ادھا ایمان ہے پاکی نصف ایمان ہے نصف ایمان ہے ہوں ہے حدیث مستفا لیکن مغربی تولا حکومت والے سے جناب جی ہے سکول والے کتنے اس اس استعمال کر د گلیاں دیاں صفائیاں پارکاں دیاں صفائیاں جو فری ایاشی کا سامان دے جو کام کر دبل جناب سفائی فیشن دے فیشن کر د اس فیشن کے اتنے سو چسپاں کر دینی کتا کے حالانکہ تے پاکی بڑا فرق کافر صاف رہ سکتے مگر پاک نہیں ہو سکتا مومن بومن داوے صاف نہ ہوئے مگر پاک ضرور ہوں جو ہے نا ایمان دسو بھی کافر پاک ہوں لیکن صاف تو بڑے اور مومن صاف نہیں لیکن پاک ہوں حضور پاک کے فرمان دا مطلب یہ کہ ایس ظاہری جسم دی پاکی جہی وہ ادھا ایمان ہے اور باقی اپنے من بھی اپنے دل دی بیاں خسلت بریاں سفتوں تو صفائی تکبر غرور تو صفائی کفر تو صفائی پاکی یعنی کفر تو پاکی دل دی اور ہیر سے دنیا تو پاکی دل دی بغیر تھی تو پاکی دل دی بے حیائی تو پاکی دل بھی یہ سارا گندیاں سفتوں تو دل بھی پاکی ادھا ایمان ہے پاکی دل کی کرو ادی پاکی ظاہر جسم بھی پاکیاں رل کے تے بندہ کامل ماں بڑ جائے سمجھ نہیں آئی نے اور دیکھو کتنا انہیں خبیثا زیادتی کیتی رسول اللہ دے فرمان نو کن مروڑیا غلط معنی کی مطلب لیا اس کا حدیث رسول نو ایمان نال رسو غلط گلت مانے لینا کفر ہے یا نہیں ہوئے حدیث رسول نو غلط گلت مانے کیا کفر نہیں بنتا کی وڈی کمینگی کفر ہے کہ حدیث رسول نو, رسول نو پھر دن کام کرنا ہوتے رسول دلانی لے کہ ابولہ دا دا روشنی جگ نی دا دا اسلام دے نام دلام دے گلا کفر فیلا کے تیمان ساڑتے فرد خبیس میں موضوع اگلے دن بیان کیتا ہے اتے پنڈی کھیپ ضلع چکوال تے آج دوجی تو ہم سنا رہا میں اتنے سوچا اللہ میں ایک بار لیڈی گہری گل کر گیا اس دا کی مطلب ہے وہ جو فرمند ہے کسے خبر چراغ اللہ کسے خبر کے لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگا تھی پھرے اللہ بولا او ہے نا جبی تیلے م... والی ڈبی تیلے والی ہوگ بال کے روٹی پکاون دی خاطر ایک بندہ لے کے اسے ڈبی چیلے والی ن لے پھرے پے کوئی گا کہ یار ویخو تو سی ہے ڈبی تیلے والی ہر کسی ہے آخانے نہ مراد آ ڈبی تیلے والی تے کام کی کردے لوگ جگے ساڑا پھر مرو نا قرآن دا حدیث دا گلیں حدیث قرآن دیاں لایا کفر جیسے تو یہ دے کہ دے کی سفائی ادا ایمان بنا کے سفائی ادا ایمان آ نبی دی حدیث مروڑی سرکار دے فرمان ندلے لئے لیکن استعمال اگریز کے کام کیسی عجیب گل ہے کہ کام ایک چلے لندن تو واشنگٹن سے اگریزوں کو اگوں ملا پیر عوام یا ہاکم حدیث رسول کی جوڑی بیٹھے ہونا خباستا وبی پاک سرکار کا فرمان ہے الخلق خل کو اللہ ہوں اے آل آئی جل دی جمع آئی جل اتن کو بنے اہل تنہا محتاجی اس کا ترجمہ بنے گا مخلوق اللہ دی محتاج یہ معنی بنے گا اس معنی چ کوئی شک ہے وہ غلط گل ہے لیکن ویکھو خبیث ملا کس خبیث پروفیسر کس گلد کس کم کس گلد گلے اس حدیث لائی کڑ سکول دی کتاب ہے کالے گورے انگریز خدا دے بچے نے کالے گورے انگریز خدا دے بچے نے نعوذ باللہ ہوں کئی مفتیاں آخ مفتیا جی حدیث نہیں ہوں دا مخلوق اللہ دا کمب ہے حدیث مخلوق اللہ دی محتاج حدیث کے بچوں چفر کے اتنے او ایمان دسو خدا دا بچے آخر کفر ہے یا نہیں کس طرح کس طرح کسی نو خدا دا بچہ آ سکتے ہو عیسائی حضرت علیہ السلام نو خدا دا پتر آخر قرآن نے انہوں نو کافر قرار کرار دیودیا نے حضرت عزیر نو حضرت عزیر اللہ دے ببی سن یہودیاں حضرت عزیر نو اللہ دا کیا کیا ہے عزیر اور نب نا قرآن نے چاہا کھڑا ہے کہ یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے یہودیاں نو اللہ تعالیٰ کیا کرار دیتا ہے بولو ہوں ایمان نال دسو رسولاں نبیا اگر کسے نو اللہ دا پتر آکھیا جاوے تو اللہ تعالیٰ اس قوم نو کافر قرار کرار دے لیکن کی لانتی ہے کہ پوری مخلوق نو یا نو خدا دا بچہ آخنا مڑ آخنا حدیث رسول چیمیں آیا ہے حدیث رسول رب کے بچے فادت کرنے وہ کفر ہے یا نہیں یہ حدیث رسول دی استعمال کفر کے پی ہوں حدیث رسول اللہ دی مطلب کچھ سی استعمال کتنے پیک کر دبیس خدا کے بچے حدیث استعمال پہ کر دے ابو نسل نبی پاک کا دیوا لے کے مان نہیں پہ سرکل منجائی تو نہیں آئی ہے سبحان اللہ! روک لال بولو اللہ ہوں سمجھ لے جاؤ میں تو نہ گلا کھڈ کٹ کے سمجھا چیکو کتنے کوفر اتنے اسلام دی گل آئی کھڑے نے گا... کام کی کفر دا. نبی فا سرکار کے روانہ اس دس درد توجہ آپ نے زمانے مبارک تو بعد مسلمانہ دیاں چند بیبیا بڑھڑیا مائیاں توجہ میری گل کہ مائیاں مائییا جنگ دے دوران اپنے مردوں مردوں تشریف لے جاندیاں سن جن خیمیا بیٹھ کے اپنے مرد روٹی پکا زخمی آ گیا اس کی دیکھ بھال کرنی اپنے مردوں مائیاں بڈنیا اگر کوئی نوجوان تو اپنے مرد نہ تشریف لے چلیے باپر خیمے چاہام نے ساڈ لکھیا کہ اگر بڑیاں عورتیا مائیا مردیاں تے جنگ جا دے دوران روٹیاں ہیں مرد زخمی ہون ہونا دی دیکھ بھال کر دی ہیں فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں لیکن دیکھو جو ہسپتال اج نرس ہیں اسلام کی وہ گل لے کے نرسان تک چسپا کی کھڑے حالانکہ نرس رکھ دے نہیں نرس چاہیے انہوں نے پوڑی عمر والی لڑکی ہوتی یار سال پندرہ سال تو شروع کر د جو ہی عمر جرا چوکھی ہوندی انہوں رٹائر کر دیں پھر یہ غیر مرد پھر ننگے پھر یہاں کی تربیت وہ ساری گندے پہاشی طریقے نال ہوے یہاں بے حیا اورتان بے حیا اورتوں کیاس کرنا وہاں پاک اورتان سے پردے دار تے عورتوں سے تے انہاں نو استعمال کرن کرنا کی خاطر ہاں جی پھر سرخیاں پاؤڈر لا کے سر نگے جہٹے ڈوڑے ننگے اے حال ہوئے انہاں دا ہاں جی تے بدکاریاں آم ہون تے بدکاریاں دا ذریعہ انہاں نو بنایا جاوے لیکن ویخو اسلام کی گل دے کام تے استعمال کیتا جا رہا ہے یہ تریقہ اگریزوں کا اسلام کدی نرسا نہیں چھڑیاں ہاں ہو اسلام دیا بیبیا مائیاں دائیا اما حلیما وگوں ہوئی سنا پھیلا ذریعہ یہ بیماریاں پھیلاؤ کا ذریعہ اور او سنو اسلام دے اسلام وچ دائرے رہ کے جناب جی اپنے مرد اپنے مردہ تیس طریقے خدمت کر ذریعہ کڈا فر کے اے فرق کے نہیں چڑیوں لیکن رالم کسے خبر تھی کہ لے کر چڑا گا مستف ہوگی جہاں میں آگ لگاتی لگا تیوگو کم اے نرسا پسندیدہ ہیں انگریز دیاں دیا تھی ان آخو یہ بڑیاں مائیا بیاں مائیا باپرد طریقے نار مرد یا وہ مرد جتوں فیتنے نہ کوئی خطرہ نہیں بڑی مائی اس کساں خدمت لے سکتے ہو بڑی مائی دا نا چلو انہیں تو آخر پا بولو اچھا بنیاں رکھنی ہے سنت چاہی چاہیے ہوں دیکھ لو ان بڑی مائی نہ رکھنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ لانتی جنا بدکاری واسطے استعمال پر کر لیکن نہ اسلام دا تو جب دیکھو گے باہر آئے گا کہ اسلام میں بھی عورتیں ایسا کرتی تھی ایسا کرتی تھی ہر گل سمجھا نہیں اور مثال دیلا بیویاں پاکا مسلمانوں کی اما آئے صدیقہ توجہ اما عائشہ صدیقہ کا جیسیا مائیاں پاک بیبیاں ہر اپنے بیٹھ دیا سن رجو ہر اپنے بیٹھ دیا سن باہر نہیں سڑ جانا مرد نے مردہ نے باہر بیٹھ کے بیبیاں بیبیا تو شریعت دے مسئلے پوچھنے بیبیا نے پردے وچ بیٹھ کے صحابہ کرام نو صحابہ کرام نو یا تابعین نو پردے وچ بیٹھ اپنے گھر بیٹھ کے او دروازے تو باہر او دروازے کے اندر باہر وہ مسئلہ پوچھنا بیبیا پاکا نے وہ مسئلہ بیان فرما دینا توجہ وہ مسئلہ بیان فرما دینا ہوں ایک پاس یہ اسلامی کام میں جتے خطرہ فیتنے کا نہ ہوئے میں مثال دینا سیدنا امام مالک احمد اللہ علیہ کون امام مالک شریعت امام نے امام مالک اللہ علیہ جن حدیث دی کتاب سب تو پہلو لکھی موستا امام مالک جس نو آخ امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ گھر شریف تو بار حدیث پڑھانی آپ دی بیٹی مبارکہ اپنے گھر دے اندر حدیث مبارک زبانی و یاد کیتی ہونی اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، امام مالک نے شگردوں اگر کسے شگرد نے امام, امام مالک حدیث سنان سناندیا غلطی کرنی گلتی امام مالک احمد اللہ علیہ دی بیٹی پاک نے گھر کے آواز مبارک دے کے ابو جی اپنے رو دسنا کہ غلط پڑی جانج نہیں ہدیث ہوں دوست گھر بیٹھ کے حدیث یاد کرنی اور باہر اگر کوئی غلطی کرے تو گھروں سخت تخت لہجے دس اس کی سرح کر دینی حدیث دی کتھے یہ گل اسلام تے کتھے عورتوں کا اج ووٹ لڑنا عورتوں کا اج سکل چنا کتنے رلنا نچنا گا یہ ساری خباس کو آخنا کہ وہ اسلام دیا فلانیا بیبیاں اما ایشا نہیں سی کرتی ہوں دی جی سہا ساب ساب کر دی ایماندار دسو یہ کتنے وہ پاپ کم کتے یہ آج بھی پلیپی اس کو بھی میں مثال دینا کہ نارا باریاں کرنی اپنے آدے والے سکر والے وے کتنے یہ کمینا بغیر کا کم اور کتھے کتنے آخنا حضرت اما عائشہ حضرت خدیجہ حضرت صفیہ وہ کردیا ہوں سن ایمان نال دسو کیا اے واقعی مصطفیٰ دا چراغ لے کے <متحدث> ابو لاہب جگ نسال نہیں پھرتا وہ آج بھی ادی بے گا اس ہیا والے کام کو ثابت کرنا کلم ہے رام کے کام دے استعمال کرنا کتے سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی ہوبیس دے پتر آخر تو حضرت حلت اما ہے رضی اللہ تعانا آپ حضرت طلحہ حضر سے زبیر دی مولا والی سرکار کلش جیڑی ہوئی اس اسدر اما ایشا پاک نیا گیا مسالحت دی خاطر کہ تصا تشریف لے آؤ لیاؤ صلح کراؤ اور اما جی کس حالے ہے سن سوجو اما ایشا پاک ایک اونٹ کے کچاوے سے سلار سن کچاوا کی لینا سی جس طرح اج کل گی کار یا جیپ کی باڈی ہوں اتوں بند ادے تجوی کب شیشے نے شیشے سر بھی دسدو اندر شیشے نہیں سنوے وہ موٹے کپڑے دارے پاس بند ہوں اما پاک اوٹنی مبارک اس طرح سوار نے اور جنگ دے دوران گئیاں ہیں صحابہ ایک کرام نے بلایا اور صحابہ بھی آپ دے رشتے دار نے اما عائشہ دے دار نے بلایا صلح کران کی خاطر کہ تصا صلح کراؤ مولا علی اور تلح کے زبیر دیکھ اور اما پاک اس پردے اگو رشتے دار ہو اما پاک جان سلاخ کران دی خاطر ایمان نال دسو ان یہ کوئی پلیتی کم ہے نہیں کوئی برائی والا کم ہے لیکن اما پاک فرماندیاں فرمایا میں بعد اس گل سے بھی روندی رہی ہوں کہ سنت حکم ہے گھر چبھانا میں کیتا ہے بھاوے میں لکی سا جی میں مرضی سان جس سال لیکن پھر بھی میں گئی کیوں اما پاک پھر بھی توبہ تو معافی منگدیا رہی ہیں ہوں اسلام دا کم ہے پسے ایڈا پاک کما پاک کم دوسرے پاس آخنا کہ جڑی جناب محکمہ عورتیں لگی فرد ووٹا و اسمبلی قومی اسمبلی صوبائی بڑیاں پروفیسرانی بڑی فرد مرد ناچ گانے بیٹھ کھلون ساری غیرتی کر کے ہاں جی وہ جہی چیٹے نگے دن ولا ہو ہوئے ہزور پاک نے فرمایا اکھان کا دن دیکھنا کن دا دن سننا زبان کا دن بولنے ہاتھ پڑنے پیروں کا دن چلنے دن اکھا دیا متلا واسطے بیبیاں پاکان دی اوڈی پاک گل کرنی ایمان لال دسو اے اسلام نسل چ استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا <تصفر> باقی ہے کہ کسے خبر تھی لے کر چلا کے مستفا بھی جہاں میں آگ لگاتی پھرے پھر بولا وہ جنا ترزر تو بھول جانا ہے تو وہ نہ خبیسوں دی زبان تو بھولیا بیٹھا ہے تو اے آنے ہے پیا اسلام دی گل پکڑ دین قرآن پر دن حدیث پر دن تن پتہ نہیں پر دیکھے قرآن حدیث پر لان پر پر دیکھے چیری چھا تو کھلوتے ہے اور سنو حدیث پا کے چایا خیر اناس مئی اناس یہ پنجاب یونیورسٹی لاہور والی جی اتوں کے تمن خان پروفیسر جہے جی نا انہوں سارے کا ان استاد سی زہور اظہر اس منہ و میں گل سنی سی قید آلم لائبریری باب لاہور اس سے حدیث پڑھی خیر اناس می الناس حدیث پاک کی ہے ترجمہ کی بہترین آدمی افضل لوگ ہو جڑا لوگ نفا دے جڑا لوگ نفع دے, جیڑا نفع دے, نفع دے افضل بنتا توجہ انہیں حدیث پڑھی تو انہیں آخیا دان جڑے جی آئ سائسدان یہ سارے افضل نے سارے لوگوں تو افضل نے دیکھو ویکو ہوں سارے لوگوں کو سائنسدان افضل کیوں آخیا حدیث پا کے جا گیا خیر الناس سن فور الناس بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے اور وہ دیکھو نفع دیتے ہیں تو بہترین ہو گئے میں سا اسل سے میں خود وکسا میں انہیں آخیا چشتی تعا منگ بڑی پرانی گل میں آخیا جی چند پھر وہ پروفیسر انج کان گلیل تو ہے. سبحان اللہ ہاں حالانکہ استاد ہے گل میں آخیا میں سن خیر ناش الناس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جرا فرمایا پہلے نمبر سے ایمان آرے آپ سے فرمایا آہ! کہ نبی پاک جیڑی گل کردے نے او کافر واسطے نہیں کردے ساڈے رسول جیڑے جیڑی گل کردے او مومن واسطے کردے نے سبحان اللہ کافر ہاستے <سلام> قران فرما دے قران اولائک ہم شر البریہ کافر ساری مخلوق تبتر میں جنہاں نو قران خود بدتر فرما دے نبی پاک کدوں نو سارے لوکاں تو افضل قرار دے فضلے نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیڑا فرمائے خیر اناس الناس اس دا مطلب ہے مومن کی مومن اور تھوڑو پھر میں کیا نفا دو قسمیں ایک دنیا دا نفع ایک آخرت کا دین دا نفع نبی پاک نے آخرت نفے کی گل کی کیا مطلب جڑا کسی دا دین سوارے گا وہ افضل بندہ ہوئے گا جی تشریح دجے جی ہلفا دائی کھڑی ہے نبی پاک نے فرمایا خیر من تحل مل قرآن حضور نے فرمایا وچ اصل بندہ وہ ہے جا قرآن سکھ دکھا میں کیا بے ووفا اتر آخر دین کے فائدے گل دل فائدہ دینے فائدہ دینا لوگوں افضل بندہ ہونا ہے سبحان اللہ یونیفرم آئی نے سبحاندبارا تو ایمان نال دسو سنگیو سائنسدان تھوڑی نگاہ اللہ تعالی دے نزدیک افضل ہونا ہے یا میاں شیر, میا شیر, میا شیر ربانی ایمان نال بولو شیر ربانی آئن سٹائن یہودی آئن سٹائن یہودی جنہیں بم بنا کے لکھان بندے مارے بما نہ لکھان بندے مار دانوں نے گڈیاں بنائیاں جو بنائے میں تھوڑے تو پوچھنا یہ دسو حدیث دی گواہی دے مطابق حضرت صدیق پر افلر نے یا آئن سٹائن یہ افل بولو تھا دل کیا اصل ہے میا رحمد علی گانگ افضل نے یا سائنسدان افغل نے کون چنگا ہے اور یہ لانتی دسو حدیث لاوا کس جبکہ حدیث سی اللہ دمیا واستے حدیث رب داستے اور لا دیتی کافر ایک کام ہے پروفیسر کا پروفیسر کنو آخد اس مسلمانوں اسلام انگریز دی مرضی دے دی مطابق بگاڑ کے پیش کرے تہذیب انگریزی سکھاوے طریقہ سوچ انگریزی دے اس چھاپ اسلام دی لاوے وہ دے پروفیسر توجہ نہیں فرمائی نے پروفیسر گنوان نے چھاپ کا لاوی وے کفر پیشاب دے ڈبے لیبر داوی پروفیسر دیکھ کم گل اگریز کی کردہ تے کردہ حدیث رسول اللہ پیا ممکن ہے کہ ساری نبی زبان کا ساری تعریف نہیں سادے نبی دی زبان مبارک وڑے گار تعریف بھی نہیں ہوئی نبی پاک ججوں بھی تعریف کیمان والے عمل والے بھی کی تکوے بہیزداری والے بھی ہے اللہ دی پیارے بھی کی کسی آن بھی نہیں اور سنو میں کرنا کہ سائنسدان دنیا فائدہ دے نہیں سکتا انہیں جدو بھی دتا گھاٹے ہی دتا ہے سن لو سائنسدان دنیا کی دلیا اگر بتی د لان بندے بھی تے مار نال اگر اگر بتی پسینا سکانے تو یہ ویک ہی کلے نہیں وی کہ خون کنیا میں سو گئے اسے بتی خون کنیا اگر کپڑے سی کر سیدھے ہو گئے اورت استری دے نال نال کر دے لگی تر گئی آپ استری ہو گئی مجھا مری جانور مرن خمبے لگ کے آج انہیں مر گئے فلان مر گیا ہاں جی اگر انہیں گیس دتا ہے تو گیس نال بندے سڑے کن مرد بیماریاں کینیاں پھیل گئی ہیں وو اگر انہیں کھاد دیتی ہے تو کھا بماریاں کن پیلیاں شوگر اسے کھا کالا اسے کھا ٹی اسی نال بلڈ پریشر اسے کھاد اماریاں ایک نال سی لا چپیاں ہیں کیڑے جڑے پیدا ہوتے اسے اسی نال کیڑے پیدا ہو فصلوں میں استعمال سپرے سپرے کی خرچہ بڑھیا کھاد کا خرچہ وکرا سپرے کا وکرا جب مہینے بعد کنک لساب کرتا ہے خرچہ پیداوار دونوں برابر وہ کھڑے ہوتے ہیں وہ بچارا مرد رونا پٹ دیں چھ مہینے محنت کی سارا خرچہ برابر بیٹھا کروائی تھاوا بہت سو ایماندار دسو انہیں یہ اور میرے کئی سنگی نے جنہوں نے میں آخیا میں کیا کھاد پایا جائے نہ سپرے پر آجے، تسا بسم اللہ شریف پڑھو درود شریف پڑھ کے فصل بھی چڈو پانی لا چڈو مولا سے یقین رکھا جی ویخیا جی اللہ تعالیٰ تمہوں رنگ کی لوگ ہے قسم خدا بھی کر کے آنا ایک نہیں کئی سنگی جنہ نے میرے آخر کی پے کھاد دی لوڑ بھی نہیں پی سپرے بھی نہیں پی خرچہ بھی نہیں ہویا پیداوار بھی آلہ نکلائی سمجھ آ گئی نا کہ نہیں اند کرے فائدہ تمام ماسا ظاہر ویخ والے دے باطن نہیں بیکھیا. ہن قوم توجہ نشائی نشائی جان جڑا پاؤڈر پین والا نشائی ہوتا ہے اس کو نشا لگ جان دے. اور نہ مراد اپنے جسم اپنے ساری جان تباہ کر کے روڑی سے پیا ہو جسم تے سواخ نکلے کیڑے نکلتے ہوتے ہیں لیکن ان جدو بھی پوچھو گے وہ ہمیشہ اس پوڑی تعریف ہی کرے گا وہ پاؤڈر کی تعریف کرے گا کدی پاؤڈر کی برائی نشائی کے منہ چلیں سڑو گے اے قوم ہے نشائی اے سائنس ہے پاؤڈر ہے نی ماری سجانا یہاں لیکن لاگ جو بھی کہ ہمیشہ تعریف ہی کر دے جا نشائی نہیں وہ ہمیشہ ہیروئن پاؤڈر کی مخالفت ہی کرے گا وہ آخے گا سرور ٹھیک ہے آخے گا کہ وقتی سرور نشا داؤڈر وقتی سرو در تباہی پہ ہمیشہ بھی لا چڑھتا ہے ہمیشہ بھی لا چرا سنگیا اور سینس جا یہ نگاہ کے اندر آرمی طور سے وقتی طور سے یہ سرور بہنے دن ہے لیکن اے مراد باسلی طور پہ حقیقی طور پہ میری تباہی لا چھڑ دے اور جڑا اللہ مال سیاح ہے اس سے نقصان سے نگاہ رکھ دا نشئی ہے لذت سر پہ رکھ اس اسے نگاہ رکھ دام مراد انہیں کوئی جہل ہی آخ گا کہ سائنسدان فائدہ پہنچا دے جا بندہ میاں شیر ربا نظر رکھ والے وہ کبھی سینس کی تعریف کرے گا کبھی بھی سینس دان کی تعریف کرے گا وہ بھی تعریف کرے گا اللہ کے دین بھی کرے گا اللہ کے ولییا بھی کرے گا سنو اے ایمان بسو اتنے میاں شیر ربانی دے بڑے نعرے پر لگ دے سر لگ رہا سر لیکن اسا منافقت نبیاں منافقت کرنے والی منافقت کرنے بےمان آ سر سمجھی تمجی ہو میاں شیر ابانی میاں رحمت علی دارے چ مارے پٹھے سیدے تو, تو راجی تو خوش ہو جان گے اللہ کا بلی تے جھوٹے منسکار خوش نہیں ہوتے اللہ دا ولی خوش ہو تو مستفا اور نو سال میری زبان ونڈ لیا جائے میاں صاحب خطاب کر دیا اپنے مریدا نرما دے سر مریدوں لوگوں منجی چنجی کرنا کرنے گھر کر کرو اگریز کی مشین لیا کرو فرمانڈو دیسی حکیمت کوایا کرو اگریزی ہسپتال نہ جایا کرو تو میں پوچھنا نرو نارو نارے آتا میاں شیر بانی میں گلتے کن عمل کی بیٹا جہا خدیس ہو وہ آخے گا وہ جی شیر ربانی پرانے دا دا پتہ دور کا سی سیون پتا نہیں گل کرے گا خبیس کا پتر ہوئے گا کہ نہیں ہوگا وہ اللہ کا ولیس زمانے کا پتا نہیں ہوگا وہ اللہ جاندے جو فرمائی نے جانتے آر سفرسدیا کہ نہیں نہیں جنیا منافقت ولیت ہر شہ جاند ہے وہ ولیت دلان کے پیت جاند ہے وہ ولیت ساڈے گھر کے راح جاند ہے جدو آن اگریزوں کے سامنے توجو جدو آن اگریزوں کے سامنے ولیاں لے آ نبیوں انگریزوں کے مقابلے چ پھر پتا کی آخر پھر آخر نبی ولی پرانے دور تو بندے سن یہ گلوں کا پتا نہیں جاگریزوں پتا ہے یہ نئے دور دے بڑے سائنسدان تا کی ریسرچ والے لوگ ہوتے ہیں بہتا پتا ہی؟ نہیں وہ میں سور کے سوران کو پوچھنا وادی دے سامنے آنا ارش فرش جانتے ہیں انگریز دے سامنے آنا کت نہیں جانتے لانچیا منافق نہیں آکھ لیتے ہوئے کرنا کہ آ اللہ ولی جو کچھ جاند نا وہ کی انگریز ساری زندگی وارا جم کے آوے نا اللہ دا ولی جو جانتا انگریز نہیں جان سکتا بلکہ سنو آخر دو اللہ دلی کا ڈر کتاب نہیں جان سکتا مت کو گل کر چشتی ہا میں ڈانگا مار گیا حوالہ نہیں دتبا تو شیر ربا نہیں لکھا آ, کتاب میاں صاحب دیا تقریر میاں صاحب جمعہ پڑھا رہے سن تو جمع آپ دا جہاں خطبہ شریف ہوں کوئی موت کے دس جمع کر دے رہے لکھ دے رہے ان دے لکھیا ہے اور سنو میاں صاحب رحمت اللہ علش کی ایک گل تم ایمان دے دوالے لال ایمان دے دوالے لو خلی رارفت کتابر لکھا میاں صاحب اپنے دادا پیر مکان شریف والے بزرگ مکان شریف انڈیا میاں صاحب کوٹلے شریف والے دار کوٹلے شریف والے انڈیا والے مکان شریف والے مکان شریف اپنے دادا دا پیراند میاں صاحب کے شریف لے گئے اتوں کے سجادہ صاحب صاحب کر رہے ہیں اپنے بزرگ میاں صاحب نے دعوت دیتی آزور ختم ختم چھٹو ختم شریف ہوو اج تے دادے پیر کا دا ختم ہے میاں صاحب اللہ, دا فقیر دی اللہ دا فقیر کا فکیر بھی اللہ کا فکیر ہک آکھ درد نمی تلوار ہو رہے میاں صاحب یہ ویکیا ہوں اگوں داد پیل دال شریت نوٹ والے سین میاں صاحب فرما تھڈے دربار والے بزرگ تے ختم کون سات خوش نہیں ہو گے لے میاں صاحب فرما رہے صاحبہ صاحب تبار والے بزرگ ختم سے خوش نہیں ہو گے تے انسان سے خوش نہیں ہو گے آپس کی دشمنی انگریز ہوز دیا کچہری میں نہ جانا پڑے اگینیا صاحب نے فرمایا کیونکہ جہاں انگریز کی کچہری میں جانا ہے اس دا ایمان ہو جاندے ایمان لے ہو جاندے میاں سب اپنے دادو پیر دے کے پترا دسیا او پیر دے پتروں نیرے ختم کے انسان کرائے نہ بزرگ خوش نہیں آدھے بزرگ خوش اس لوگ گے جس میں کسے تو بچو گے ہر برائی تو بچ جاؤ گے کسے دے موچھ ڈنڈے فکیر آخ مرید آخ گاخ حضرت صاحب کا خیال ہی نکلتا میں پوچھنا یہاں بےمان مچھ ڈنڈیا تو کہ میاں شیر ربانی اپنے دادے پیر دے پیروں کو ہک آ میاں صاحب جان گے سن سیلاس رکھ گے حالانکہ ارس نہ فرض نہ واجب نہ سنت مہارک نفلی کم اگر شرط پورا ہو برکت کم لیکن ارس ہر سال قضا نہ ہو نماز کدا ہوا ہو گر چورتوں کے پردے نہ ہو گھر سیت رسول نہ ہوئے کچہری حکومت شامل ہو سوال آخر سارا دربار والا خوش ہو سی شیر ربانی اپنے رب و لا شریک کی گل شیروں وگوں کر دیا او ادا کر چلو آدھے پیا وہ گلوں دربار والے خوش نہیں ہوتے دربار والے خوش ہوتے مستفا سمجھ نہیں آئی نے تبجو لال بولو سبہ اللہ وہ سمجھ آئی نہیں کہ آئے نی ہوں شیر ربانی فرماندے نے مجی گھر چڑو گے چنگی دوائی دیسی کرو گے چنگی ہوں ڈاکٹر لوگ دوائیاں انگریزی عام تو بتھییاں وہ بیماریاں دا دہ نے ہک کٹ دیا ہاں جی ایڈیاں سستیاں کہ ایک مریض جہ بندے بیمار ہو جگے پوچھتے ہیں تصا کیوں بیمار ہو گئے وہ آتے نے بیمار کیوں نہ ہوئیے مرے سڈا تو سارا کچھ لگ گیا وچھا کٹا بھی وگ گیا ہے ایک تٹھ پیا ہے تو دہ بندے آپ ڈگڑے سن ایڈا سستا علاج میاں صاف فرما سن وہ بہلی ہو دی طریقہ علاج سستا بھی ہے جی شفا بھی آئے جی میاں صاحب سرما دار مگر میاں صاحب کی تو سنو میری منو اپنے پیر دی منو پر ہوں پیر دی گل پیر دی اولاد نہیں منتی اگلے کتنے منگ گے ہاں ای گل جا کے این گل جا کے تو پھر کرو بھی آخن گے پا مار کہیں پتا وہ دور کتنے پہنچ گیا ہاں اللہ وہ ہر زمانے واسطے ضروری ہوانے کی نہیں کے کیونکہ ولی جہی گل کرتا وہ ہر زمانے کی ویک کے کردہ کوئی ہے کہ نہیں اور سنو پھر میاں صاحب گلرائی پہنچو ڈاکٹری دوائی تو کیوں روکتے سن ڈاکٹری دوائیا بگڑتی بے حیائی جڑی دوائی لو اس ننگی رن بیٹھی ہوتی اویلی ای؟ رن کی فوٹو اتنی ہوگی ہر کدی ڈاکٹروں پوچھو ڈاکٹران پوچھو ڈاکٹر جی یہ دس بھی بماری دور کرنے شیشی دیکھی استعمال کرنی ہے یا شیشی دے اتو جڑی بھائی ہے استعمال کرنی پوچھو ڈاکٹر کرنی ایماندار دسو وی دوائی بیماری جانی ہے یا اتلی اتلی کہنے واسطے بیٹھی معلوم ہوا شیر بانی دی گل تیری حیات تیری حیرت بچاو سی سمجھ نہیں آئی نہیں بم بم آخ دائنسدان فائدہ دیتا ہے وہ بم ایک سروں بجتا ہے تو لکھن بندے سار دینا نمازی چڑد نہ بے بنگ بے نماز نہ ہزار والا دے نہ بے حجار نہ خیر دے نہ بے غیرت ننگے تڑنگے سب وچتی شہ کونی ہے جناب ڈگے بھی بندے نہیں بچتے بچتے نے ہوں ایمان دسو لکھان مار دے بم کہڑا کوئی لانتی ہوگا جڑا آ کے نفے والی شہب ہے کائدے والی سائنس سائنس ہے سائنسدان فائدہ دبی فرمایا بڑے آلہ لوگ ہیں اس کنجروا کنجرا سائنسدان تباہی نفع دین دا نہیں اور نبی پاک سرکار نفے دن گل کی نفع دن والے ہمیشہ مومل ہوں اللہ دلی ہوں اللہ دے ولی لوگ کی دین دیں بیمار کے پانی پانی پلایا شفا مل گئی ہے مٹی شفا مل گئی نمک شفا مل گئی دم کیا شفا مل گئی ایڈے سوکھے نفے نبی کیوں نہ فرماو کی افضل لوگ نے لیکن یار یہ بھی وقت ہونا سی کہ حدیث رسول اللہ دی اور لانتی بچے سائنسدان کے دا متے چلا د کبڑا لو میں کیوں نہ اللہ میں اقبال کسی خبر تھی کے لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگا تھی پھر بھی بھی سمجھ نہیں آئی نے مرا بولو چوچی آواز نال اللہ ماللہ! اور سنو نبی پاک سرکار نے علم دی فضیلت جنیاں حدیث فضیلت جدیس علم شریعت آستے. علم دین آستے. سبحان اللہ لیکن لانتی کی کیا ابو لہب والیا سکول کداں بھر اللہ تالا بولو فریدا اسلامیہ پبلک پبلک میں جس مدرسے سے وہابی پیسہ دہابیا دا مدرسہ ہونا سنیا کا سچی بولو جس مدرسے سے شیعہ پیسے دا وہ کہہنا کیا بریلوی مدرسے شیعہ پیسہ لاوے گا وابی لاوے گا ہوں پیسہ تے لاوے شروع مٹھ تو انگریز انگریزک نام اسلامیہ غوثیہ کیا تا دل یہ گواہی دینا ہے کہ جہاں مدرسہ روف فاصلہ گا اسے یہودی پیسہ کر کے یہودیت پہ نکلتی ہے یا گاؤس پاگ نکل دوسیا پبلک سکول گاؤس نکل دن یا انگریزی باندر گل ٹھیک ہے بین بے مان لا دی شرابی جا و سنو پنجاب یونیورسٹی دا مطالعہ جا کرو اتنے کے کڑی منڈے جا و اگر تا دل اے آکے کہ واقعی اے اسلام والے نے اور نبی پاک نے یہاں دی فضیلت بیان کیتی کی ہے اور دے پیروں دے تھلے فرشتے پر وشا نے تا دل اگر یہ آخر تو میں مان لینا سکولے کڑیا جاندن کیا تھا دل یہ آخد ہے کہ یہاں دے تھلے ایڈے پاک لوگ جا رہے ہیں کہ فرش سے یہاں کے پیروں تھلے پر وشاؤن تھا دل آخد سچی بولیا جی یہ پینٹارا ننگا نام اراد یہ دے تھلے فرشتے پر وشا گے یا یہ دے فرش فرشتے گرد مسکن گرم فرشت جیڑی جا کے تے تے سبق لے کے تے کوئی فیکٹری پہ لگتی کوئی پی سیو کوئی بسان کلینڈر کوئی کنجری بن کے نچتی کوئی نرس پہ بنتی ہاں جی وہ بے حیائی تے لگ گئی تھی تے تھڈا کی دل آخر ہے یہ گوش پاٹ بھی اسلامی تو پھر اسلامیہ کا کی مطلب ہوا گوسیا کی مطلب ہویا کسے مطلب خبر تھی کے لے کر چڑا گے جہاں میں آگ لگا تھی فری بھی اللہ اے ابو نحب نسل دین کا نام استعمال پہ کوئی اسلامیا کوئی روسیا کوئی رزاری کوئی مستفوری کم سارے ابلی سارے نسل ساری انگریزوں کی سارے ابو لہب کی نسل پابندے لیکن ملاف نہیں. توجہ ہے کوئی نہ مری چلے سیا شکاری جدو شکار نو نپ دٹھی نپ بٹیرے بھی بولی کر دے تیر دی بولی کردھر تر نپد جی تر نو تر اڑا آوے گا انگریز جہاں یونی فسایا نا تیری بولی بولی اس ن اسلام دا استعمال ہے حدیث لائی تاکہ چھتی پھسو آخو بابا ایتھے تو اسلام دا کم پہ ایتھے مسلمان نے تیار پاؤں تصا فسے ہو جی تک لے آؤ انگریز بڑو آؤ یہودی بنو آؤ لانسی بنو تصاس آؤ کنجر بنو کسی جانا سی جدو نے آخیا اسلامیہ پبلک سکول تو فلمی کنجر سارے سکول نہیں تیار ہوئے ہوں نسل ساری کنجر تیار کر لئے باہر کی لکھی کلا اسلامیہ پبلک سکول اور پھسایا اسلام نہ نا اسلام لاؤ لیکن استعمال کدر کی سو بے تے کفر دے استعمال کی سو معلوم ہوا سارا کلندر مال پہنچ کے بولے آئے بولیا ہے جلیا ہاتھ دے اندر مستفا کا چراغ لوک کے بولنا جاوی ابو لاب اس دے دیرا جا ساڑھ والے تس تراغ نوکھی جڑا مستفا بے خلام شیرے ربانی ہاتھ چلو کچھ اور لگی نہیں سنگیو ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اللہ اقبال <سؤال> یہاں سکول والا خوش ہوا ہے ایڈا ری ہوا ہے آدھا اگر مینو اللہ تعالیٰ بادشاہی دے دے نا تو میں سارے سکول مار دیا اور جس اللہ اقبال دی فوٹو ٹنگی کھڑا نہ سکول آدھا اگر مینو رب بادشاہی دے چڑے میں سارے سکولی مار دوں اللہ میں اقبال آ جے میں جو میں جو انپڑھے آلیات نہیں کی مطلب اللہ میں اقبال آدھا میرا تجربہ ہے میں اسکول والوں بے مان پایا انا پایا سمجھ نہیں آئی نے اور بھی کے لیکھ بھائی ایمان بے ایدر بے دے کے جانا دے کے جانا جھوٹ دے کھا دے جانا فراڈ چکر بازیاں کرنیاں خزانے لٹ کھا لٹ جانے یہ کام پڑھے لکھے کہ انپڑی پڑھے لکھے تے دا آدھا ہی نہیں میں کما کہ کھا پڑا لکھا ہوتا ہے مینو ایک میں دال آ کے لٹنا کٹنا کننا کھوا کے ہوں بھی ہوں جی قوم پلتی پی ہے تو جگ انھ دلی کیوں میں سنگیو کون کا پال دین پڑھے لکھے نکمے خانے جی پڑ جائے نا سکول پیو چاہے ہر سے پانچ سات گوانڈی رل کے آخد مرے ہیا کر سولہ پاس ہی ہوں کام کرے کہ نہیں ہوئے خود تو پسطر بھی آکھ لے آپ جان میں سولہ کی کھڑا میں ہوں لرگ ساف کرا میں گوبر صاف کرا اس کام ہاتھ نہیں کم کر چیز کرتے ہی نہیں ہاں میری پینٹ نہ لبڑ جی سمجھ آئی نے گل بھی لڑ دے سنگیا ادھر وے اگلی گل لگا اسلام دے اندر ایک الیکشن ایک سلیکشن اسلام دے اندر الیکشن نہیں سلیکشن ہے سلیکشن دا مطلب کہ کرتے مخصوص نک پاگ پرہیلگار بندے وہ بھویں چورے ہوتے روایت توجہ اسلام کی ایک نوی روایت ہمیں نا جمہوریت کے خلاف ووٹان خلاف ادھر اکثریت چل دی اسلام دی سبحان اللہ اج ایک نوی روایت جناب نو فو رب بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. آب میرے ہاتھ چ کتاب ہے کبلا البشر اہ نام ہے البشر الشرعیہ محدث امام ابن مفلح حنبلی دی تین جلد کتاب ہے جلد نمبر اس کی پہلی صفحہ نمبر بتالی جلد پہلی سفا عبارت کی لمستخلاف ابو بکن عمر رضی اللہ تعالی نوبا قال علے مقی بدوسی ما یقول انا سفی استخلاف عمر کال کروم مرد ہوں قوم ناخرون کال فل دینی نو قال امل دینی ندو کال بل کرک یبدو کرا ول تک انل ہک یبدو کرا ول ہن ہاک بت واقبت سنو ح سیدنا سدی کے اکبر نے جدو حضرت عمر نلیفا بنایا حضرت پوشد حضرت محیق تو سبحان اللہ! فرمایا میں جو خلیفا بنایا دا خیال دس کی, سبحان اللہ! کی لوگ محایق دوسی کہ لگے حضور کچھ لوگ عمر دے بادشاہ بننے پسند کر رہے ہیں کچھ نہیں کر کرتے آپ نے فرمایا یہ دس زیادہ کہڑے نے پسند کرے زیادہ نہیں یا نہ پسند کرنے والے ویادین امریک حضور عمر نو امر پسند کرنے والے ہیں تو پسند کرنے والے تھوڑے ہو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا حق شروع نہ پسند لگتا لیکن آخر آخر ہاتھ پلان بیٹھ انجام اخیر اولک حق دا نکل گئے کیا مطلب سدھی کی اکبر نے فرمایا فرماؤ اگرچ بہتے بندے حضرت کر رہے تھوڑے پسند کر رہے, پسند نہیں کر رہے،, پسند کر رہے لیکن میں عمر نو جا خلیفہ ہے حق میں ویس کے بنایا ہے اب جی پسند پہ کر دیں یہ بھی گل کھل جائے گی کہ حق عمر کا خلیفہ بننا تھی اللہ معلوم اسلام اے حق حق حق اے معلوم ہو اسلام چکسریت والا کوئی تصور نہیں اسلام پہ حق لے کے اگر بوسیا کی کرے بہتیا حضرت عمر نے پسند نہیں کی تھا لیکن رب نے پسند کی تھا رسول اللہ نے پسند کی تھا حضرت ابوبکر پسند کی حق والے پسند کی معلوم ہو یا اسا ہر ت ویکھ اچھا وہت نہیں ویکھ نہ ہویا لیکن کہ اسلام کا نام اسلام دا. صحابہ دی گل کر کے آخر اسلام اسلام دے آخنا چیز او گل ہوئی نہ کہ چراغ مستفا دبو لگلا مفت مطلب دوسرے نہ آنا, نا آ. انا نام استعمال نہ نا زبان تو اپنے دین ایمان اللہ جدر رب ہوسے ہوگا جو ہے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ استادی تعلیم اسلامائی استاد اسلام ہے کہ نہیں لیکن پتا جی اسلام استاد ہوتا کہ کوئی بد دین کوئی بد مذہب کوئی بد عمل استاد نہیں ہو سکدا سکتا وہ پڑھنا جائز نہیں وہ سیکھنے جائز نہیں وہ بہنے جائز نہیں سیکھنے سے دور کی گل اسال بیٹھنے جائز نہیں اسلام کے اندر استاد وہ ہے جا بندے جنت دا رستہ سکھا سکھاو جنت عمل سکھاوے رسول اللہ کا ہاں. استاد. استاد ہاں جی کتاباں رکھ کے آخر استاد کی عزت کرو ہے ہاں جی تے بلا اے کام ابو اللہ بلانتی رسول کا چراغ لے کے سارا دا پھر د دا ہوں ماسٹر پروفیسر سکھا کی دین دشمنی سکھان دے نبیا رسولوں دی توہین نے, دی تو سکھان دے نے جار اسلام کی توہین تا کر کے یہاں شگرد کی سلا دے لین قدی استاد نو کٹیا نہیں توجہ نہیں فرمائی میں کسمیا پہ کبھی استاد نو ماریا نہیں تو سکول والے منڈے آئے دن پروفیسروں پنجی کھڑے پنجنے نے کہ نہیں ہوئے جی یہ پنجنے نے او پڑھانے میں استاد کی تعظیم کرو تے اے تعظیم جتیاں نال کر دینے تو ہون اے ہون تازیم جتیا کرتے ہیں ہوں میں پوچھنا جی یہ لانتی واقعی استاد ہوں تو گردن دی تعظیم نہ شک اب میں میری گل میں سن لو میں پڑھا دا نہیں یعنی کتاباں اس طرح دین گلنا تو آنو نا زبان نا. ایمان نال میں جڑے میرے کو اس طرح سیکھ والے ہیں دل لال جڑے سکھتے ہیں جہے منافق نے بےمان وہاں پر چڑھے یعنی سننا بھی نہیں چاہتے وہ تو پر منافک نے جتیاں کچھ چ مار لیند میں میں اتارنا کئی قسم مائن قسم, مائن قسم مائن حالانکہ م... میں یعنی وہاں کی جتی برابر بھی نہیں وہ جڑے میری جیتی چومتے ہیں میں انہیں جیتی کی خاق برابر بھی نہیں کسمیا پیانا وہ جتی دی خاک بھی چنگی کیونکہ جتی دی خاک جڑی وہ جہنم نہیں جائے گی تو میرے پتا نہیں میں جنت جہانم جانا کہ جنت جانا ہے ہاں جی ہوں چنگی لیکن وہ میری جتی چم چم کے اکھان ترتے ہوتے ہیں کی وجہ ہے اور وہ فیصر جتیاں کھاوے تو چار گلیں سن کے کیوں چومتے نے اگر وہ استاد ہے کیوں تعلیم نہیں میری تعلیم کیوں ہے یہ خود تعلیم دلچسپی ہے کہ یہ استاد لکھتا دس دے نہ استاد دا استعمال ہے لیکن استاد نہیں رب دا مخالف بنایا ہے دین دا مخالف بنایا ہے مطلب کیا گستاخ بنا ہے انگریزی تک بنا ہے او انگریز کی تعلیم تو کر دے لیکن ہوں بھی اپنی کر دے نہو بھی کر دے نہ وہ رسول بھی کر دے نہ رب رسول دا حکومت پچھاڑ دے تو یہ سمجھ لو استاد نہیں وہ بڑی مان دشمن تا کر کے نہیں ہوا جانوتی نام اسلام استعمال پر کر دینا. لیکن ل جس طرح کے مستفا دراغ نال ابو لہب چوگا ساڑ دے نسل جو پیساڑ دوں استاد نہیں استاد وہی جڑا مستفا دین بڑا اسی طرح توجہ توجہ توجہ ہے وہ بھی ٹولا پڑھے گا قرآن پڑھے گا حدیث لیکن کام ہوئی گئے جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی تھی پورے گی بولا ہوں بوتان والیا آیات بوتوں والیا آیات تھپ گے نبیاں تے ولی بوتا بوتوں کی آیات تھپ گے نبیاں تے ولی تے حضرت بخاری شریف دے اندر ہے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی فرما خارجی جڑے ہیں نا خارجی دا کام میں فرمایا آیات بوتان تا مومنا تاکہ تھپ تا دیں جناب جی ولیاں نبیاں بوتان آیا آیات ہوں اے جڑا آیا کل ہے نا اور سن دے نہیں کچھ نہیں کچھ دے نہیں رب تتیا نے بوتان واسطے تو آدھے نبی کچھ نہیں دلی کچھ نہیں سنتے ولی کچھ نہیں کرتے ولی مچھر در بھی نہیں بنا سکتے ولی مکھی دا پر بھی نہیں بنا سکتے میں کیا دا اللہ دا قرآن پڑھ میں دی شکل بنا کے اسپور مارنا نام اللہ امر نال پرندہ بن جائے سمجھ آئی کہ نہیں آئی, آئی لال بولو سبحان اللہ بت واقعی کچھ نہیں دے سکتے لیکن بت تے نبی کدو ایک بت ویکھنا شرک بتنا ویکھنا شرک اللہ دے دبی میں ویخنا بابت بتنا شرک نبی بہنا صحابیت مشرک بنتا ہے مستفا بہن والا کوئی صدیق بنتا ہے کوئی فاروق سبحان اللہ بت منگا مشرک رسول اللہ کو کوئی صحابی جنت پہ منگتا ہے کوئی اک نکل گئی ہے تو پہ کیا منگوا تے چھانے گا مشرق بنے گا ندی قدم رکھے اتوں کی مٹی چوک کے اکھاں تے رکھیں گا مشرق بڑھیں گا اور نبی جتے قدم رکھے مٹی چوک کے اکھا تے رکھیں گا تے برکت حاصل کرے گا مومن کامل بنے مومن بنے گا مومن بڑے توجہ نہیں فرمائی نے فرق ہوا کہ نہ ہوا بتھو بت بیٹھو تے گمراہی نبی تو ہدایت کیڈے لانتی نے بتان والیا آیات آیات جھلا بچارا ویکھو جی پڑھتے قرآن نے وہ تیرا بٹھا بٹا ہے پڑھیا تو ہی نا انگریز جو تیرا بٹھا بٹھایا تے قرآن ہی لکھیا ہے لکھا بھی حدیث لکھی ہے پر لے تینوں تے گیا ہے لے یہودیت تے گیا ہے لے بربادی تے گیا ہے واہ بابیاں قرآن پڑھیا پر لے تینوں گستاخی تے گئے نبیاں گستاخی آران پڑھ لگے نبی پاک نے فرمایا اس قرآن کو منافق بھی پڑھیں گے, گے سارے پڑھیں گے پڑھا کی قرآن نو سارے پڑھ لین د لیکن تلو ایمانوکھ باد قرآن کا پڑھنا دے توجہ دے فرمائی نہیں فرمائی میں اور پچھاڑ اللہ طریقے سے ہوگا ولیاں والا طریقہ اللہ ولیاں والا طریقہ کامل ولیاں والا توجہ نہیں فرمائی جی ذرا بول سبحان اللہ اسی طرح سنگیاں توجہ بھابیا دے بارے میں گل پہ کرنا مینو بھی آخ فرمائش بھی کیخلے سمجھو وہ آدھے نے آیا پڑھ پڑھ کے سنگ گے نبی کچھ نہیں جانتے بس جو وہی آ جی اس لیے ان جانتے سن اس علاوہ کچھ نہیں سن جانے آیات پڑھی جان گ آیات کہ پڑھ گے جہیا آیاتوں اللہ تعالیٰ یہ فرما ہے کہ آلے مل غائب میں ہاں ہوں قرآن پاک درد یہ اللہ تعالیٰ تھا تھانے نہیں فرمایا کہ میں غائب کا علم کسی دیں نہیں فرمائی نہیں قرآن پڑھو تو الٹا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رکھد اے نہیں کہ آپ ہی رکھا نہ سونا رب کرم کر دا ہے دے بھی چڑ دلی مل عالم الغیب فلا گئی اللہ من لیکن اپنے غائب کسی متعل نہیں کرتا کسے کسی غالب نہیں کرتا مگر اپنے فولہ پسند کرنا انہوں غائب دے متعلق کر سکتا تے غائب دے غالب دے ہوں یہ نہیں پڑھن گے کبھی کیونکہ اندر آیا کھڑا غائب کا علم دن کا غائب کا ایک یہ نہیں ویکھتا کہ یار یہ تو اللہ تعالیٰ نبیا وال اللہ تعالیٰ بڑا بڑا غائب کا علم دے چڑتا ہے غائب دے اطلاع دے چڑا ہے جس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے ولی نبی کی ناتتے ہیں اللہ تعالی قرآن, قرآن اسان ایسے ترائی اسی طرح وخانیا ابراہیم آسمانہ زمین دی شاہی کیا مطلب حضرت ابراہیم خنین اللہ, اللہ تعالیٰ آسمان زمین فرمایا کہ کیا مطلب محبوب جی تین سر ابراہیم فرمائی نے اور نوری سیگہ بولیا اللہ تعالی یہ استعمال فرمایا اس مظاہرے مظاہرے کا حال استقبال دونوں واسطے ہوں دا ہے کیا مطلب احبیب ہو ابراہیم علیہ السلام جی میں ہوں حال اتنا سا ہوں بھی اپنے غیب دے خزانے بخا رہے ہیں معلوم ہوا دوستو اللہ تعالی غیب دا علم دتا فرما د اس کو آخان گے اطلاع غیب غائب اطلاع اللہ تعالی غیب دے جانن دی مہربانی جی وہ اپنے نبیا بھی کر چڑ توجہ نہیں اچھا ہوں اتنے تم مسلا پوچھا گیا آخر جی اتنے رولا بنیا نماز جنازہ تو بعد دعا دا بنیادی اتے آخر وہ ضرور حل کریا کریں پہلی گل تو قبلہ پہلی گل میں کرن لگا مسلے دے بیان تو پہلو کہ نماز جنازہ تو بعد دعا نہ فرض نہ واجب نہ سنت سڈے فکا ہے کہ رام نے جائد لکھا کی لکھا امام اہل سنت نے جائید لکھا یعنی نہ اگر نہ گناہ ہے تو جے کرو گے اللہ تعالیٰ سوا بھی دے چے گا یہ امام اہل سنت نے نوی جلد فتح لکھا نہ کرو تاریما نہ ہوں کو اسلک کوفر کوفر آم فرد رولن آم قرآن نالیا رب رسول کے نام اشتہار بھابی بھی چھاپ اشتہار لانے رب رسول کا نام تھلے سٹنا یا توہین والی تھان چلاونا کوفر کفر توجہ نہیں فرمائی وہ لانے نے کہ نہیں بریلوی لانے کہ نہیں اچھا میں پوچھنا ایڈے کفران کے اتنے تو کوئی لڑائی نہیں جائز کام تے کالی لڑائی ہے مثال دینا جی حضرت عبداللہ ابن ایب نے عمر دیتی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر حضور دے ہزور نے حج کر رہے سر آپ حج کسے کوفے میں رہنے والے بندے نے کوفی نے کوفی کوفے دے رہے بندے نے حضرت عبداللہ ابن عمر تو پوچھا ہزورے دسو اگر حج کر کردی بندہ مچھر مار بوے تو کی سزا پینی ہے شرائچ حضرت عبداللہ ابن اپنی عمر مسکراپ ہے فرمان لگے جیڑی قوم کو فی اے.. رسول اللہ دے نواسے دا خون ہو چڑیا ہے اج مچھر دارے کلے پوچھتے ٹیویا چکلے گھر گھر بابیاں تھا سکول یہودیت سو بال سکول سارے بابیاں سارے جان گے سدے بش دے پوتر سدے دی جا تے جھگڑا نماز جناز تو بعد دعا یہ تھا کچہری سب شریعت اسلام دے مطابق کیا ہوتا ہے ملک دے اندر سارے کام شریعت دے ہو رہے ہیں جھگڑا جنادے تو بعد دعا دے کیوں ہیں کوفی قوم دا بندہ مسئلہ پوچھے نا مچھر کا حضرت ابد اللہ مسکرا پو میرے کو پاکستانی قوم نماز جنازہ بھی دعا مسئلہ پوچھتی ہے نا میں بھی حضرت عبداللہ اللہ کا مسکرا پہنا ان الله ان رسول نو قتل کرن والی قوم جنازہ کلن دی الله سبحان الله سبحان الله نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت رسول اللہ نعرہ مسئلہ میں سمجھا دینا اور مسئلہ بھی سمجھاوا جی عام تج مشہور ہے اس تو ہٹ کے ہاں میں حضرت امام ہلے سنت نے لکھا میں اور میں پہلی بار انج مسئلہ سمجھا رہا جاہل ملوڈیا والی گل نہ سمجھا جی آلہ حضرت امام اہل سنت نے فتح لویا جیل نمبر نو صفحہ نمبر دو سو اللہ ایک آپ نے فتوا دو سو چوی تو شروع کیا دو سو اٹھتی تک سبحان اللہ لے جناز تو بعد دوا دا دوسرا آپ نے پورا رسالہ لکھا ہے باد حالت دعا با دلا جناز یہ کئی ورکیا توجہ ہے یہ بھی آپ سرکار دا پورا رسالہ ہے یہ شروع پہ ہوں دو سو انتالی تو جا رہا کبلا دو سو چونجا تک اللہ دو سو آپ نے جی وضاحت کی تھی پہلے آپ نے سبوت دیتے کہ جیب تقیر سال تحقیق جین محب فرمایا شریعت اندر مطلوب ہے کہ مردوں واسطے ود تو وقت دعاوا کرو زندہ واسطے بھی دعوا کرو پھر آپ نے حدیث لیا قرآن پاک دیا آیات لیا آپ نے رجا چڈیا جیویں امام امام اہل سنت کی آدت جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہاں سمندر وغا چڑتا بندہ جہے مسلے سے بول رہے اندازہ لگاؤ کچاری پجاہ سفے امام نے بھر چڈے اسی گل دے لیکن مسئلے دی وضاحت کرنے کا حق ادا کیتا ہے آرما دے لو ہے مستحب لیکن ہیں ایک تو فرمایا نماز جنازہ تو بعد دعا سفا جنیا سن اس حالے سفا کھلوتیاں نہ منگو سفا توڑ دا کہ کسی خیال نہ پوے یہ دع بھی جنازے دا حصہ ہے جفا ٹوٹ جان گیا حصے بنانا خیال ختم جو فرمائی نے دوسرا فرمایا کدی کدی دینی چاہیے دی اے نہ کہ ہر تھان سے ضرور منگو امام سنت فرما کدی کدی دینی چاہیے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھ کے واجوے یا سنت نہ سمجھ بیٹھ اس تو بغیر جنازہ ہونا ہی نہیں, نہیں. اللہ توجہ نہیں فرمائی اللہ میرے خیال مسئلہ بیان کرو آج دے مولوی جہران کے اگے بریلوی تو لڑ پی آخ آئی آئی پکا وا بھی ویخیا آتا کدی کدی دیو ر جو گیا جہر کچے ہوتا کی گل کرے ہاگا مارن والا رنسی رہا کوئی نہیں قوم بچاری ان شہباز سمجھی بٹھی کھوتے گھوڑا سمجھی بیٹھی گھوڑے کھوتے تو ان شہباز کی تمیز ہی نہیں رہی ہوں میں شرح کی گل کرنا امام اہل سنت کا فتوا سنانا پیا جگ شریف دس محرم نتاوا رویہ کھول کے آلہ حضرت دی گل سنائی فتوا سنا محرم شادی دے متعلق میں شرح کا مسئلہ کتاب کھول کے سنایا امام اہل سنت کے کتاب دے حوالے نال سنایا سفا دسیا عبارت پڑی شاد مرد آ میں آلہ حضرت فتوا سنا ہے تی جناب جی نانے دادے دکھس چکی بیٹھے اتنے کیاس تیری اپنی اقل چلے گی چلو سفار شریعت چلے گی ہوں تی تاری نگاہ پتہ نہیں اہل ہو کمام ہونا آہ کلا ہونا ہے لیکن وہ الو ہے تصا شہبال بنا چلا حلت کا ستا پہ سنا نہ کیا فرما دیں کبھی کبھی چڈ دینی چاہیے دعا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھا لو ہے یا ہے یا سنت یا جنادہ اس تو بغیر ہونا ہی نہیں اور سوچ لو اسی طرح اذان تو پہلا درود شریف اذان تو بعد درود شریف کدی پڑھیا کدی نہ پڑھیا تاکہ لوگ جہل یہ نہ سمجھ کہ ضروری ہے اس تو بغیر اذان ہونی نہیں یہ ساری شریعت ماما لکھے جیڑا جہد کم ہوے مست کم ہوے اس کو کدی کدی چھ دینا چاہیے تاکہ لوگ اس بارے سنت یا واجب کا خیال نہ رکھ لیں سمجھ نہیں لگی نے اور سنو اگلی شرط امام نے دسی ہے فرمایا دعا لمبی نہ کرو ایڈی لمبی دعا کہ منگ دیا منگ منگی جنابے دیر ہو جائے حکم شریعت دا جناالا چھتی دفناؤ ہتا کے شرا فرمانی ہو جمے والے دن جنازہ آ گیا توجہ جمے والے دن جمے سے پہلے جنازا آ گیا کیا مطلب کسی گھر تیار ہو گیا ہے مطلب کسی گھر تیار ہو گیا ہے ہوں گھر والے کئی آخد جی جماع پڑھ کے جناالا پڑھا گے کیونکہ بندے چوکھے راو گے آرام ہے جائد نہیں جنا آوے نبی پاک کی شریت کا حکم ہے دفناو چیتی دفنا نماز باد جمعہ دا انتظار نہ کرو حضرت حدرت فرمانے دعا لمی نہیں بلکہ فرمایا انج بھی ہو سکتا ہے کہ جنازے چکد چکد ہر بندہ دل دعا منگی جائے جنادے دعا منگی مختصر دعا تاکہ دفنا والے کام دے اندر دیر نہ اور نو کہ دعا واسطے اس جنازے جھگڑا بھی نہ کرو کہ کوئی آخ نہ منگو تے یہ آخے ہوں اتے میں منازرا کر جنازہ بادما دن بٹا گولو بھی یہ منازرے کا وقت نہیں تے نہ بحث کا وقت اے تقریر دا وقت نہیں چک جنازہ بفلا باد مناظر کرتا رہو سمجھ آئی میں کئی ہے کہ ایک جنازے پانچ ساتی واہ بھی آ گئے ادھر بریل بھی آ گئے انہوں نے انہاں نجائز آخیا انہاں آخیا نکلا جنادا اتے پیا منازرا شروع یہ ہوتا کہ نہیں ہوں یہ سب جہالت اتے جڑا نجائز پیا کر جنادے دفن کرو دفن کر کے بعد چھجھا مننے منے ٹھیک نہ میرے خیال کے مطابق کو اگر جنادے دی دعا او دسی جاوے جی میں دسنا وابی بھی کئی آخن گے یار ان مانگی لائیے کہ نہیں تھے ہی کہڑا جا رولا پا کلو بھی شرم آ جانی جبلا یہ بریلوی مولی مول ختم لے کے بہ جا یہ آ ختم نہ اگا کوئی شاہ جاندی نہیں میں اس لام مراد اس نام نام مراد جہل قوم دی جہالت دا نتیجہ وے وے ہاری دی کی گلے پولیس والا رشتے دا دار کچھ میں من سدیا جلسے انہیں آخیا کلا تقریر کر میں خطاب کرنا سی خطاب تو بعد لنگر پانی انہیں لے تے میں آخیا اب یہ کرو کل شریف چپڑو میں دعا منگنا ایک بچ بیٹھا سا مچھل جٹ ڈ لاہوروں آ کے ایویں بڑھائی بڑائی ہے ختم نہ پڑیا تو فرک ہوا ہی نا فروخت جہل کٹے کا پوترا آدھی جانتی تین اس تجے کا تینوں پتا نہیں لاہوروں آ کے مسلے بنایا جا ختم نہ پڑیا تو مڑ کی ہوا مڑ کچھ بھی نہ <تصفح> ہوا میں تیر تین شریف پڑھ پورے قرآن دا ختم ہو جاتا ختم ہونے پر لانتی جاہل ملونڈیاں نہیں جو کھان کیا اسے اگے یہ ہوں ہوں ختم نزدیک فرنے اگر جو کچھ جانے کھانے جو مرضی پکاؤ درود شریف پڑھو قرآن پڑھو پر جنہ چیر کلاؤ بل فلک کھلاؤ برب الناس الحمد شریفان لا کے نہ پڑھو گے چیر بابا نہ کل لگا جان گے نہ چھویا سواپ اگے جانا ہے نہ دیکھ کا سواپ اگے جانا ہے ہر شہملی کے ٹھے چلا اگا جانا پی بڑھائی خبیص کر کے دن بن لڑائی ودی و کوئی آتا کان چا تو کوئی آورا تو کوئی آتا رتا ہے تو کوئی آتا پیلا یہ سر تی لڑائی ہوں شرح کا ہی کوئی نہیں شرح خبر ہی کوئی نہیں نہیں اگر شریف چپڑو تو کل شریف تین وارا پورے قرآن دا ختم ہو جاندے پھر کتھے ویخو سنگیو ایک کلا کاری پڑے ختم جدو پڑے گا کلا کاری پڑے گا ایک کے اواہ سو بندہ بیٹھا ہر بندے نو آخو تین وارا کل شریف پڑھ جننے بندے بیٹھے نے جننے بندے بیٹھے نے اے ختم قرآن دے ہو گئے نبی پاک دے فرمان دے مطابق ہوں ایمان دسو سودا بارے وہ ہوا یا, یا کلے کل کاری رپر والا ہوا سارے آلہ سودا بارے ہوا لانتی نے جڑے آخر اوہ تے ختم ہویا ہی نہیں ختم ادو ہو ہی ہونا جدو کلا کل پڑے آہ, لیکن یار گل ہے پیسے مولی بولتے جٹل مو مو جناب داڑی من وہ آ کے مولبی لاہوروں آ کے ایویں مسلے کی جانا ہے اچھ نویں مسلے کی خر او گلت چلتے رہے ہیں ختم پڑتے رہے ہوں میں آیا اتری دا کلو اپنی تھان سے سپ میں موت آئے تیر آؤں جہل کٹا تنہیں جوگا ہے اتے رہو تم شرح بچ پا ہے لتاں ہوں اپنی سمجھ نہیں آئی نہیں نال بولو سبحان اللہ یہ اور ثبوت دعا واسطے دعا واستے بھی ثبوت میں تو دیسی جی گل سمجھا سکیو تبجو یہ گل تھو چ ایک, ایک ہسپتال اٹھ گھنٹے کھلے سے بعد بند ایک ہسپتال چوبی گھنٹے کھلا رہے ایمرجنسی کے لیے چوبیس گھنٹے سروس جاری ہے چنگا ہسپتال کیڑا سمجھو گے واہ بھی ہے آدھا اسے رب تو نہ نہگ اس ویلے نہ منگ اس وعلے نہ منگ اسان آنے ہاں رب تالا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے فرض نماز پڑھ کے تے دعا منگو کوئی عبادت کر کے ختم قرآن دا پڑھ کے کوئی نیکی کر کے دعا منگو تے اللہ تعالیٰ قبول فرمانا نال منگے مومن منگے اللہ تعالیٰ سنتا میاں ہوں ایمان دسو ہسپتال چوبی گھنٹے کھلا رہے اتے مصیبت زیادہ بندے جان مصیبت دور ہوئے تو خوش ہو تو رب تعالی دا بوہا جنازے تو بعد بنگی کیوں یہ رب نہیں دینا فرمائی نہیں پھر ان پوچھو جا بعد دا مطلب کی ہے کن سلام پھر کے بعد نہ منگو دس منٹ بعد نہ منگو ادھا گھنٹہ بعد نہ منگو دفنا کے نہ منگو دفنا ویڑے نہ منگو گھر آ کے منگو کسے نے نہ منگو یہ سارا ہوا ساتھی فرمائی کیوں بے؟ جنابے تو بعد آدھے نے نہ منگو نو پوچھو بھائی بعد دا کوئی وقت دسو نہ دفنا کے آؤ پچھلی زندگی جنہ گزرے گی او سب بعد ہے یہ پوچھو سال بعد نہ منگیے دو سال بعد نہ منگیے او میے اسے ہوئے نہر دس تو فری وقت آئے کتھے منع کوئی ایک حدیث وہاں بھی کر دو جس کے اندر نبی فرمایا ہو یا مستفا دے کسی صحابی فرمایا ہو جنادے تو فلاں وقت بعد دعا نہ منگو قسم خدا بھی کر کے آنا میں وہاں بھی بڑے واسطے تیار ہدیشن آکھ دینو کیوں جدو حکم آ گیا رب کو منگو <ماللہ> رب وقت نہیں دسیا <ماللہ> جس ویل چاہو منگو کہ <ماللہ> ویلا بولو اس لیے دعا مانگ سکتے ہیں کہ نہیں ہے بھابیوں آخو حدیش کٹ دے کی وقت کیابی دیل آخو ڈیڑھ بجے دعا منگا کہ ساب بھائی ٹھیک ہے نا انہوں آخو تک ہدیس کر دے ڈیڑھ بجے رات دے دو بجے ایک بجے بارہ بجے یار بجے لکھے ہوئے اے بجے دعا منگنا چاہے اجے منگو اجے نہ منگو تس دے وہ تنوع کی آکے گا وہ آکھے گا رب تو مڑ یہ تو بجے دا کتوں کٹی بیٹھا ہے مولا آخ اونترا جے جب وجے نہیں دسے رب وقت نہیں دسا تو مڑ تھی بیٹھا تنا نماز جنازہ منگو سان رب دی طرف جے جسے مصیبت آو اسی ویل منگو اسا جنازہ پڑیا اتے سفارش وکری کیتی دعا منگی پھر اے بیچارے دا سفر اگا جاری ہوا اگے جاری ہوا بلکہ سنو میرے نبی جے بندہ مرن لگے اتنے حکم دیتا دے یہ دعا منگو مرن تو پہلو مرن تو پہلو پھر ٹو جنازہ لے کے جا رہے ہیں پھر دعا منگ دے جاؤ کیونکہ ہوں مصیبت ہن دے نڑے ہونے والی جنازہ پڑے اتے وکری منگ کیونکہ مصیبت آنے والی پھر پہلے آئی اتے وکری مگ قبر چکھ لگے اتے دعا وکھری منگ دفر کر بیٹھے نبی فرماندا جن چا کر کے گوشت بناو دا جنہ وقت لگتا ہے. او ہے اونا وقت قبر سے کھلوستے رہو پھر اس کو آخو کو فرشتے آنا ہے وہ نہ آ سوال کرنے نہیں تو جواب دے دیں تواب جواب, او جواب سکھاؤ اور نبی پاک نے فرمایا سلو لہو تسمی تو رب تو منگو رب آئے سوال جب کام رکھی سمجھ آئی نہیں پھر دفنا کے گھارا گئے ہو، پھر دعا منگو ہاں حضرت سیدنا فاروق آزم فنا کی اجازت چاہنا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ بدائے اس سنا ہے کتاب بدائے اسنا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ایک صحابی کا جنازہ ہوا ہے حضرت فاروق آزم آئے انہیں آنا دا پڑھی گیا ہے آپ نے فرمایا جنادہ پڑھ بیٹھو نا دعا جیڑی ہے دعا ہوں اس میں محروم نہ رہا اندھ واسطے دعا منگو حضرت عمر تے صحابہ ہاتھ اٹھا کے دعا منگی نبی پاک سلال اسلامہ آدیش کی کتاب موجہ میں کبیر تبرانی موجمے کبی تبرانی تارفت صحابہ امام ابو نوائم محدث دی حدیث دی کتاباں حضرت تلہ بن برا نبی پاکا بن برا وشال فرما ہے انہیں وسیعت کی تی رات تو رات میں دفنا چھڈیا جی حضور پاک نسیا جے جی حضور سرکار آن گے شریف تو رستے وچ یہودی نے ہاں جی سپ ٹھویں بھی ہر طرح دا خطرہ ہے میں دینا پسند نہیں کرتا میں دفنا چھوڑیا جی حضور سرکار دے صحابہ رات تو رات دفنا دیتا دفنا دیتا نبی پاک سرکار نو سویرے صحابہ دسیا حضور اینج ہوا سا دفنا دیتا ہے فرمایا چلو قبر قبر تن کے نبی جنازہ پڑھایا علیبا کتاب کتابیں لکھے اللہ تعالی محبوب ہاتھ اٹھا کے پھر دعا منگی حل نے دعا منگی ہاتھ اٹھا کے آخیا اے اللہ تلحا کرانی ہو تلہ تیرے کرانی ہو وی لو سنگیو سمالا اللہ تل ہا کوئی اللہ نبی باک نے پھر ہاتھ مبارک اٹھائے اچھا یہ دسوے سنگیو جناد ہاتھ اٹھین جناد ہاتھ اٹھا دیا کوشنا بندہ بیٹھتا جناد ہاتھ اٹھا کے دعا منگو نبی پاک سرکار نے ہاتھ اٹھا کے دعا منگی یہ جناد ہوئی کہ بہت نباد تے سرکار نے فما رفع یاد پھر حضور نے دو میں ہاتھ اٹھائے آخیا رابا تلہا تے بھی ہو تے تلہا تیرے ترا بھی ہو سفا نمبر مارفت ال صحابہ امام ابو نائم اسفہانی دی جلد نمبر تیسری صفحہ نمبر چوہتر حضرت تلح بن برا صحابی دا ذکر جتنے کیتا ہے صحابہ ذکر تے کتاب ہے اتنے آن کے یہاں نے حدیث پاک لکھی ہے تبرانی کبیر جلد چوتھی حدیث نمبر پینتی سو چورنجا اور تبرانی اوسط حدیث نمبر اٹھ ہزار ایک سو اٹھاہٹ اے میں تھوڑی تسلی گل ہے ورنہ ایسے مسائل الجھن کا یہ وقت نہیں ہاں اس لیے یہودیت گھروں کا وقت کھنت حضرت صاحب السلام علیکم و علیکم السلام قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائے کہ ٹی وی میں تلاوت سننا درست ہے کہ نہیں جو شخص امام کے گھر میں ٹی وی اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں میں وضاحت کافی تھان کر چکیا موٹی جی گل تمہیں سمجھا دینا کہ ٹی وی دے یا دیڈیو چ قرآن حدیث رکھنا کفر کوف شک سننا تو جتر رہا رکھنا بھرنا کوف رہے کیوں کہ قرآن حدیث دے ٹی وی آ تو اس کی آسو اس دے نال جو کچھ ہے وہ حرام ہے یا نہیں ہے جتھے حرام آئے قرآن دی مخالفت آئے اتے قرآن رکھنا حرام ہے وہ لانتی سمجھتے قرآن کا بھی حق بنتا آئے تو گاڑیا کا بھی حق بنتا آون جا سمجھے کہ گاڑے کا بھی حق کے وہ کافر ہو جائے گا کہ نہیں ہوئے ایڈا وا کوفر ادھر کو قرآن رکھنا ادھروں قرآن کی مخالفت رکھنا میں تھنوں مثال دینا کہ कि کسے بندے تسان کواؤ پیاؤ خدمت کرو تو سات مارو یہ جائز ہوئے گا قرآن کی بےزتی جائز سمجھی کھڑے گی کسے بندے دی دے نال اگر عزت دا کام بھی کرو اتے گبارا نہیں ہوگا بےزتی ساری شمار ہوا بےزتا سمجھا جی جہے کاری کھڑے ہیں وہ تو ہے ہی بےکار بائیمان نے جڑے ملانے سور نے جڑا برائی پیلاو نئے سمجھے کافر ہو جاندے جنا تروی گھنٹے برائی پھیلاو نائز سمجھا قرآن رکھنا بھی جائز سمجھا تو نزدیک والے مسلمان نے سمجھ آ گئی نہیں کسے طرح بھی رکھنا جائز نہیں یہ شاہی ایڈیلانتی نہ ریڈ یو نہ <تصور> <تصور> خبر سننیاں حرام خبروں میں کرنا آ جڑے مرد آتے ہیں وہاں کی وہ جاندار دی فوٹو بنی ہوئی او حرام ویکھنی او وکرا حرام پھر خبرہ نیریاں کفر دیا تو جھوٹ دیا اے خبرہ سننیاں حرام بی, بی سلندر سننا حرام لانتی لوگ آکے نا کہ بی سلندن جی بہت سچی خبریں دیتی ہے کانتی نے اللہ تعالیٰ نو فرماوے جھوٹن اور یہ آدمی سچی خبروں دچیا خبریں دن دے بچے افغانستان دے اندر امریکہ دے دروں افغانی مرن تھوڑے او دسن بہت امریکی مرن بہتے تو دسن تھوڑے میں چونج لانا میں چونج لانا کھیلے والدین کا مقام اسلام کی روشنی میں اور گستاخ والدین کے انجام کے بارے میں بیان کرے میں سارا سمجھی بیٹھا جیڑا سوال ہوا میرے تو پہلوں بھی ہے اچھا اے میں دسنا میں پوچھنا خدا رسول دا کوئی مقام ہے یا نہیں ہے والدین دا مقام خدا رسول ہے یا انہیں اپنے مائے مائے بولو جدو والدین خدا رسول کے خلاف چلن یا پتر والدین آخ خدا رسول دی گل پردے دی گل غیرت دی گل اور آخر نہ جائے ماں باپ وہ آ کے نہیں منتے کریے گل تو پھر ماں باپ جو رب رسول دی گل ٹکرائی بیٹھا ہے تو اپنا مقام گراہی بیٹھا ہے ہر وہ تمکو نکھرے اولاد تو وہ مل جائے پہلو اپنا, اپنا جو خدا فون دا فرد ہے وہ اس مننے اور اولاد دا حق بڑھتا ہے وہ اس کا حکم منے کوئی چاہ جی اچھا اچھا آیا سڈے والد صاحب سارے دادا جی باغی کیل کر سارے مراد بھی ہوں گے آدھار وقت اس وقت سے سارے پیرو آ کے شرابا نمازی نہیں ایک منٹ کروانا پڑھتے منٹ بابا جی ایک منٹ میں دس پتر جی گنا کی کرنا کی آخنا اچھا ایک منٹ سنو تو سر بابا جی سنو تو کیوں نہیں سنو ایک منٹ اچھا ایک منٹ مرو بابا جی اڑاؤ تو ادھر تشریف لو ایک منٹ ایک منٹ یار کچھ نہیں ہوتا ہے اڑا جو بابا جی گزارش ہے کہ کیا اے پردے دا جڑا مطالبہ کرتا ہے تو اس تے غصہ ہے میرے گان ہاں نہ اچھا ٹھیک ہے یہ سکول مخالف تصا مخالف ہو سکول دیکھو جی بابا جی وہاں جاننے کی ساری ولاد کی چٹا جا سکول جائے سمجھو مسلمان نہیں سمجھے مسلمان نہیں سرجمہ قرآن قرآن پڑھا جا رہا ہے فتیس پڑھی جاتی ہے پڑھنا چاہیے ہے میاں شیر ایک منٹ میاں شیرو بابا ایک کول سر یار ایک کوئی دشمن وہ میاں دشمن دشمن دی گل نہیں باپ بیٹا نے باپ بیٹے گل وہ میں گل کا سمجھا میں جو حق کے وہ سمجھا جانا اگر باپ چھوڑو اگر کسے کا باپ بیٹھو گا بیٹھو بیٹھو اگر کسے کا باپ سنو اگر کسے کا باپ بادا بابا میں سارا سمجھانا میں بخاؤں گے میں بخان چاہتا ہوگا تو میں سردی تصاویر جواب دین چکی کسے اگیں سمجھا چونکہ آگے تو میں سر دیا اس طرح کا کوئی بے فکدار کام باپ آخلاد مننا حرام حرام حرام باپ باپ خدا نہیں باپ سکون پائے گا, گا, گا. باپ باپ مننا حرام اللہ تعالی قرآن فرما ولا تو ماں اگر ماں باپ تینو خدا رسول نہ فرمانی دی گل ارد کبھی نہ منی کبھی نہ